السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ محمد اللہ آج خطبے کا موضوع تھا الوالدین والدین کے ساتھ نیکی کرنا حسن سلوک سے پیش اب کے کہ میں ترجمانی کا فریضہ انجام دوں آپ لوگوں کے سامنے ایک اعلان کر دینا مناظر سمجھتا ہوں اعلان یہ ہے کہ آج انشاءاللہ شاء اللہ دعوا سینٹر میں ماہانہ پروگرام ہے عصر کی نماز کے فوری بعد آج جس کا موضوع ہے عرش ال کے سائے میں چند خوش نصیب بندے ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا انہی میں سے انہی لوگوں کا آج آپ کے لوگوں کے سامنے پروگرام میں درد ذکر کیا جائے گا لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کے اندر بھی شرکت کریں آج کے خطبے میں شیخ محترم نے اللہ حربامن کی حمد و ثناء اور نبی پر درود و سلام پڑھنے کے بعد فرمایا کہ ایک ایسا حق ہے جس کی اللہ رب العالمین نے بڑی عظمت بیان کی ہے اس کا فیصلہ کیا ہے اس کا حکم دیا ہے اس کو واجب کر دیا ہے اور اس حق کے ضائع کرنے پر سخت عذاب کی دھمکی دی ہے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے گناہوں کا کفارہ ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ اور سبب ہے اس کے اندر برکت ہے اللہ العالمین کی طرف سے رضا مندی کا اعلان ہے اللہ رب العالمین نے اسے توحید کے ساتھ بیان کیا ہے وہ بہت آسان ہے جسے اللہ العالمین کی طرف سے توفیق مل جائے اور وہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیشانا اللہ تعالیٰ کرشاد اور قد اور ربو کا اللہ تعبد اللہ وب اللہ البامین کا یہ حکم ہے فیصلہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی بات کرو اور اولاد والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہو وہ وسع ال انسان و والدی حسن اللہ اور ماتا ہے کہ اپنے وصیت کر دی ہے لوگوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کہ اللہ کی وصیت بھی ہے اور اللہ رب العامن نے والدین کے شکر کو ہمارے اوپر واجب کر دیا اللہ تعالیٰ کرشاد علیشکر لی ول والد کہ علی المصیر میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو اور تم سب کو ہماری طرف واپس ہو کر کے آنا ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک حکم دیا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ مشرق اور کافر ہیں تو بھی دنیاوی لحاظ سے ان کے ساتھ انسان حسن سلوک کرے گا شرک اور کفر کی ان کی باتوں کو نہیں مانے گا لیکن دنیا کے اعتبار سے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا اللہ کا ارشاد ہے وہ انجاہدہ کلا انتشر کا بھی ماں علیہ کبھی علم فلاط ہوں آروف دنیا کے لحاظ سے ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو اللہ کے بندوں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور ان کے حق کو ادا کرنا اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے سیحد میں بخاری مسلم میں عبداللہ بن مسور سے روایت ہے وہ کہتے کہ میں نے اللہ کے سور سوال کیا عئی المل احب اللہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے تو آپ رفرمائے اسلط یہ نماز کو اس کے اول وقت پہ پڑھنا پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا کہا برالوالدین والدین کے ساتھ نیکی کرنا نماز کے بعد اللہ رب العالمین نے بیرالوالدین اللہ کے نے میں والدین کو بیان کیا بلکہ دنیا میں سب سے بڑا حق انہی کا ہے کہ انسان ان کے ساتھ اس سلوک سے پیش آئے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے انہیں خوش رکھے ہمیشہ ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرے ان کی صحت و تندرستی کا خیال رکھے اور اگر وہ بیمار ہو جائیں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جائے اور جو دوائیں دی جائیں وہ دواؤں کو اپنے ماں باپ انسان کو کھلائے یہ سب نیکی کی صورتیں ہیں اور یہاں تک کہ ان کے ساتھ نیکی ان کے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ ان کے ساتھ اسلے سلوک ان کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا کہ کی میرے والدین کے مر جانے کے بعد میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے کروں یا ان کی وفاط سے حسن سلوک ختم ہو جاتا ہے ہمارے بھی نے فرمایا کہ ہاں ان کے مرنے کے بعد بھی حسن سلوک جاری رہتا ہے چار چیزیں ہیں اب دعا ان کے لیے دعا کرو ولی استخبار ان کے لیے اللہ تعالی سے بفرت طلب کرو وہ ان پاز اور ان کے وادوں کو عہد کو پورا کرو وہی کرام و, و اور ان کے دوستوں کی عزت افزائی کرو حسن سلوک کرو وہ سلت الرحم التی الرحم اللہ ان کا بلحما اور ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ جو رشتہ داری تمہاری تمہارے باپ کی طرف سے آتی ہے پھر انہوں نے فرمایا کہ ماں باپ کی زندگی میں اور ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسرے سلوک میں سے سب سے بڑا سلوک یہ بھی ہے کہ انسان ان کے لیے دعا کرے یہ انبیاء کی ایک لوگوں کی صفت ہے نور علیہ السلام نے دعا کی رب فرلی ولی والدیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے میرے والدین کو معاف کر دے سلمان علیہ السلام نے دعا کیا رب عدیث پر نعمت کر لمۃ علیہ و علیہ ولدئی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تم نے میرے اوپر نعمت کی ہے اور میرے ماں باپ پر کیا ہے بلکہ اللہ البراہین نے یہاں تک حکم دیا ہے کہ وہرحمٰ کما ربانہ کیا ہمیشہ ان کے لیے دعا کرے کہ جس طریقے سے ماں باپ نے ہمیں ہماری پرورش کی جب ہم چھوٹے سے تھے تو اللہ ابراہین کو ان پر بھی رحم فرما اور جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور حصے سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ابن بعض روایت ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا لیکن اس نے انکار کر دیا ایک دوسرے آدمی نے دیا تو اس کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہو گئی مجھے غیرت آ گئی میں نے جا کر کے اس عورت کو قتل کر دیا تو کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے اس آدمی نے سوال کیا ابن میں نے پاس نے پوچھا کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں میری والدہ کیوں ہاتھ ہو گئی ہے تو انہوں نے کیا فرمایا جاؤ توبہ کرو زیادہ زیادہ نیکیاں کرو تو عطا رحمت اللہ علیہ ابن عباس کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا ابن عباس حضی اللہ انہوں کے پاس اور میں ان سے پوچھا کہ تم نے ان کی ماں کے بارے میں کیوں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کی ماں زندہ ہوتی عَمَلًا أَقْرَبُ مِنْ بِرِّ والدہ کہ میں کوئی ایسا عمل نہیں جانتا ماں کے ساتھ نیکی کرنے سے زیادہ بڑا عمل ہو لہذا اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو میں کہتا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو اس نے سلوک سے پیش آؤ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اس طریقے سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا جس نے بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کر رکھا تھا تو عبداللہ بن امر نے کہا کیا کہ تمہیں اللہ جہنم سے ڈر لگتا ہے اور کیا تم چاہتے کو جنت کے داخل ہو جاؤ اس نے کہا کہ ضرور تم نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں کہا نہیں میرے صرف والدہ زندہ ہیں والد صاحب کی فات ہو گئی ہے تو نے عمر نے فرمایا فو اللہ طلحل کلام وم تحت تو اہم لطن جنت مستن بت القبائر اللہ کی قسم اگر تم نے اپنی والدہ کے ساتھ نرمی سے بات کیا اور انہیں کھانا کھلایا ان کی ضرورتوں کو پوری کیا تو تم جنت میں جاؤ گے اگر بڑے گناوں سے تم نے اپنے آپ کو بچا لیا ان دونوں کے ساتھ نیکی کرنے کے سمرات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اللہ مندی والدین رضامندی میں ہے اور عمر میں برکت کا ذریعہ ہے رزق میں جاتی کا اور بڑھوتری کا ذریعہ ہے اور اللہ اربابین کی طرف سے اسے لوگوں کو توفیق ملتی ہے اور یہ جنت کے دروازوں میں سے ماں باپ دروازہ ہوتے ہیں لہذا اس دروازے کے انسان کو حفاظت کرنا ہے سنن سورن ترویزی میں اور مرسد امام احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی دو اوسط و ابواب الجنہ جو باپ ہوتا ہے جنت کا درمیانی دروازہ ہوتا ہے وہ اودید علی او وفد ہو تو اس باپ کی تم حفاظت کرو یا اسے ضائع و برباد کر دو یہ تمہاری ذمہ داری ہے اس طریقے سے ابو عبدالرحمٰن سلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو ملک شام میں تھے اور ان سے کہنے لگا کہ میری والدہ میری شادی کے لیے بہت پریشان تھی میری شادی ہو گئی اور شادی ہونے کے بعد میری والدہ کہتی ہے کہ میری میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں تمہیں کیا کروں تمہارا کیا خیال ہے وہ ابو دردا کہنے لگے کہ میں تمہیں کسی بات کا حکم نہیں دے سکتا کہ تم اسے چھوڑ دو یا تمہارے پاس رکھو لیکن میں ایک حدیث تمہیں ضرور سناتا ہوں اور وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے سر فرمایا جو والد ہوتا ہے اور والد میں والدہ بھی داخل ہوتی ہیں یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اس دروازے کی چاہے حفاظت کر لو چاہے اس دروازے کو ضائع کر دو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آئے اور انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اس طریقے سے ایک آدمی اللہ کے سر کے پاس آیا اور اس نے جہاد کرنے کی اجازت طلب کری تمہاری بیوی نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں کہا جاؤ فقی حما فجاہد جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ جہاد کرو یعنی ان کے ساتھ نرمی کرو حسن سلوک سے پیش آؤ ان کی خدمت کرو تو انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں انسان کوشش اور محنت کرتا ہے لہذا ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے یہ پہلے خطبے کے اندر انہوں نے باتیں بیان کی دوسرے خطبے کے اندر صحیح مسلم کی روایت انہوں نے بیان کی کہ ابو اللہ تعاون فرماتے ہیں کہ اللہ کے کسور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمایا رغم انفین مرتبہ فرمایا وہ آدمی برباد ہو جائے وہ آدمی تباہ ہو جائے وہ آدمی اس کی نا خاط ہو جائے لوگوں نے کہا کون اللہ کے کسور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ذرا سنیے حدیث غور سے من ادرک اندر کبر عہد ہوما اور قلعے ہوما تم ملم ید جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان دونوں کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے وہ آدمی تباہ اور برباد ہو جائے گا جنت میں جانے کا دروازہ ہے ماں باپ ماں باپ کی خدمت کرنا اگر آج آپ نے ماں باپ کی خدمت کریں گے کل تمہاری اولاد بھی تمہاری خدمت کرے گی تمہارے ساتھ اس میں سلوک سے پیش آئے گی اے اللہ کے بندو ذرا یاد کرو جب تم بہت کمزور تھے تمہاری ولادت ہوئی تمہارے ماں باپ نے تمہیں پارا پوسا تمہیں چلنے کے قابل بنایا تمہیں تعلیم دی تمہاری مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کیا اور جب تم بیمار ہوتے تھے تو تمہاری بیماری کو اپنی بیماری سمجھتے تھے تمہیں تکلیف پہنچتی تھی تمہاری تکلیف کو وہ اپنی تکلیف سمجھتے تھے اور وہ جاگتے تھے جب تم بیمار ہوتے تھے اور اس طریقے سے وہ تمہارے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرتے تھے آج وہ بوڑھے گئے ہیں تمہارے حسن سلوک کے وہ محتاج ہیں ضرورت مند ہیں لہذا ان کا خیال رکھو وہ انسان بہت ہی بدنسیب ہے جو اپنے ماں باپ کو غصے میں ڈالتا ہے وہ انسان بہت ہی زیادہ بدبخت ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس انسان کے لیے قیامت کی ندامت ہوگی جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ اسلے سلوک سے پیش نہیں آتا ہے انہی باتوں پر انہوں نے بد کا کختہ فرمایا اس کے بعد دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے ماری دعا ہے کہ اللہ ہر غلامین ہم میں سے جن کے ماں باپ کی وفات ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مخفت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا جنت کا, کا باغ بنا دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور ہم سب کو اپنے ماں کی خدمت کرنے اور اطاعت کرنے کی توفیق جامع اللہ علیہ محمد وسل علی بین و جرام اللہ خیم و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ